هذا القران يهدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى انزله ورسول الله معلمنا الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربشراہلی السلام علیکم و رحمت اللہ, اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ شاء پارے کا مطالعہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنی اس کتاب کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے اسے ہمارے سینوں کا نور اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اس کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں اطا فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم میں تیس آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کی بخش ہو گئی اور وہ صورت تبارک اللذی الملک سورت تبار اکل ملک ہے صورت الملک بسم اللہ الرحمٰن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے نہایت بزرگ و برتر ہے، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے ہر چیز کا مالک ہر چیز کا بادشاہ اور وہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے یعنی ایسا بادشاہ نہیں کہ جو بے اختیار ہو بلکہ وہ ہر ایک چیز کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے کوئی چیز اس کے اذن کے بغیر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ, ساتھ اتنا اختیار اتنی پاور اتنا کنٹرول رکھنے کے ساتھ ساتھ بابرکت بھی ہے یعنی اس کی ذات سے خیر ہی خیر وابستہ ہے اس کی رحمتوں برکتوں بھلائیوں کی کوئی انتہائی نہیں کیونکہ برکت میں بڑھوتری کا مانا پایا جاتا ہے یعنی جتنی بھی خیر بھلائی ہے وہ اس کا فیضان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری الدی خلق المت الحت علی ابلو کم او احسن و املا وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے تمہارا امتحان لے کس بات کا امتحان ائ کم احسن و عملہ کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے اللہ سبحان تعالی نے یہ دنیا بنائی اور اس میں ہمیں بھیجا اور بھیجنے کے بعد ہماری زندگی موت کا مقصد ہمیں بتا دیا کہ میں نے اس لیے یہ سب کچھ سلسلہ بنایا ہے کہ انسان سے یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی زندگی کا استعمال کیسے کرتا ہے وہ یہاں دنیا میں کس طرح رہتا ہے اپنی خواہش کے مطابق یا اللہ کی مرضی کے مطابق وہ اللہ تعالی کے احکامات کتنے مانتا ہے اور دنیا والوں سے کتنا ڈرتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کی یہ آزمائش ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک بہت ہی بہترین جگہ پرفیکٹ جنت کی شکل میں بنائی ہے وہ اتنی خوبصورت ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا اس جنت میں بسانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس دنیا سے انسانوں کا انتخاب کر رہا ہے امتحان میں ڈالنے کے بعد ٹیسٹ کرنے کے بعد کنگالنے کے بعد یہاں سے وہ بہترین انسانوں کو چنے گا اور وہاں بسائے گا اس کے لیے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ویسے کسی دوسرے کی نیکیاں اس سے کوئی اور فائدہ نہیں اٹھائے گا جو کرے گا وہی پائے گا جو بوئے گا وہی کاٹے گا اب یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس جنت میں جانے کے لیے کس قسم کے کام کرتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا کہ خبردار اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے یعنی اگر تم اللہ سے تجارت کرنا چاہتے ہو اور اس کی جنت چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے قربانیاں کرنی پڑے گی وہ مفت میں نہیں ملے گی اس کے لیے محنت کرنی ہوگی اور وہ محنت کیا ہے احسن عمل بہترین کام بہترین کام وہ نہیں ہوتے کہ انسان جن کو خود بہترین سمجھے یعنی اس کی اپنی عقل کہہ کہ یہ بہت اچھا یہ کر لیتے ہیں مثلا اگر کسی کا دل کسی خاص کپڑا پہننے کو کر رہا ہے تو وہ کہے کہ یہ سب سے اچھا کام ہے کیونکہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ پہنوں تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہو اسی طرح اگر کسی انسان کو کوئی ایسی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور اس کی بہت زیادہ اس میں خواہش ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کو پسند بھی ہو ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو حرام کر رکھا ہو اسی طرح اگر کسی کے دل میں کچھ باتیں ہیں اور وہ ان کو بولنا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے تو اس کو سوچنا پڑے گا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کو بھی پسند ہے یا نہیں اسی طرح انسان اپنی مرضی سے کچھ سوچنا چاہتا ہے کچھ اپنے دل دماغ میں اس کے خیالات ہیں اور وہ ان کو بہت انجوائے کرتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ خیالات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہوں تو اس لیے اگر انسان احسن عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ جس نے ہمارا انتخاب کرنا ہے جس نے سلیکشن کرنی ہے اس کے نزدیک آسن کیا ہے وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے اس کو کیسے میٹ کیا جائے کس طرح اس کے مطابق ہم اپنی سوچ اپنے خیالات رکھیں اپنی گفتگو رکھیں اپنے عمل اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ طرز عمل یہ سب کچھ کس طرح ہو اور اگر یہ اس کی پسند کے مطابق ہوا تو قابل قبول اور اگر وہاں ریجیکٹ ہو گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تو فرمایا اس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے ہر شخص امتحان میں ہے اللہ تعالی اچھے یا برے ہر طرح کے حالات سے بھی انسان کو آزما رہا ہے کہ ان حالات میں انسان کرتا کیا ہے مثلا انسان کے اوپر دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوتی ہے یا وہ بہت خوش ہوتا ہے یا وہ تکلیف میں ہوتا ہے یا وہ بس بیچ میں ہی درمیان میں ہوتا ہے اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ خوش ہے تو اس سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ خوشی میں یہ کرتا کیا ہے اللہ کی رضا کے کام یا ناراضگی کے کام اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری شکری کرتا ہے اسی طرح اگر وہ تکلیف میں ہے تو پھر اس کو دیکھا جا رہا ہے اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے منہ سے کیا بات نکالتا ہے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا اور اگر دو کے بیچ میں ہے یعنی نہ بہت خوش ہے نہ بہت تکلیف میں ہے تو اس وقت کو کس طرح استعمال کر رہا ہے یعنی روٹین میں اپنی روز زندگی کے جو اس کو اللہ تعالی نے نعمتیں دی ہیں صحت زندگی مال و دولت اولاد وقت جوانی ان ساری چیزوں کو کس کام میں لگا رہا ہے کیا اس کا ہم اور غم صرف دنیا ہے یا وہ اپنی ان ساری انرجی سے اور ملنے والی ساری نعمتوں سے کوئی اچھے کام بھی کر رہا ہے جس میں خل کے خدا کا بھلا ہو یا اس کی اپنی آخرت کے لیے چیزیں فائدہ مند ہو خواہ وہ اللہ تعالی کی براہ راست عبادت کا کو کوئی کام ہو یا بندوں کی خدمت کا کوئی کام کیونکہ یہ زندگی بیکار گزارنے کے لیے نہیں ملی اس دنیا میں سب سے بڑا نقصان اگر کوئی کر سکتا ہے کسی چیز کا تو وہ خود انسان اپنا ہی کرتا ہے جب اپنے آپ کا وقت ضائع کرتا ہے خواہ وہ بے کچھ نہ کر کے یا فضول کام کر کے اس لیے جنت الفردوس میں جانے والوں کی جو صفات قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ عن اللغو مدون کہ وہ ایسے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں جو لغو ہوتے ہیں بیکار ہوتے ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ اور نہ آخرت میں فائدہ ادھر ادھر کی فضول باتیں ادھر ادھر کے لوگوں کے حالات میں تجسس اور بعض اوقات وہ غلط رستے پر بھی انسان کو ڈال دیتے ہیں تو ہم میں سے ہر شخص جس کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے اس کو اپنی یہ زندگی سوچ سمجھ کے بسر کرنی ہے اور ہر روز اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج کا دن میں نے اللہ کی اطاعت میں گزارا ہے یا نافرمانی کے کاموں میں گزارا ہے؟ جو بھی کام میں نے کیا ان میں میری نیت اللہ کو خوش کرنا تھی یا بندوں کے دکھاوے کے لیے وہ کام کیا کیا میں نے جو عبادات کی اچھے کام کیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیے یا اپنے خود ساختہ طریقوں کے مطابق کیے کیونکہ اللہ کے نزدیک کوئی کام اس وقت تک آسن ہو نہیں سکتا جب تک دو شرائط خاص طور پر پوری نہ ہو ایک یہ کہ نیت اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے انسان کام کرے چاہے دین کا کام ہو دنیا کا کام ہو عبادت ہو یا بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہو اور دوسرا یہ کہ خاص طور پر عبادات میں وہ عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو خود ساختہ طریقوں کے مطابق نہ ہو کیونکہ وہ وہاں قبول نہیں ہوں گے ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کے بھیجا کہ جیسے یہ کرتے ہیں ویسے ہی تم بھی کرو اندو اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے الغفور اور وہ زبردست ہے بخشنے والا ہے یعنی اگر تم نے نافرمانی کی تو کہیں بھاگ کے نہیں جا سکتے وہ ہر چیز پر غالب ہے پکڑ لے گا تم کو اور اگر تم سے غلطی ہوگی معافی مانگو گے اس کی طرف پلٹ گے تو بخشنے والا ہے مہربان بھی ہے پھر اللہ سبحان تعالی کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہے کتنا زبردست حکمت والا ہے علم والا ہے قدرت والا ہے طاقت والا ہے کیا کیا اس نے بنایا ہے کائنات کی نشانیوں سے اس کو پہچانو اللہ بھی وہ جس نے تہ برتہ سات آسمان بنائے تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربتی نہ پاؤ گے پرفیکٹ ہے پورا ویل اور ڈسپلن میں ہے ہر چیز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا اور پھر وہ اسے کنٹرول نہیں ہو رہے یا زمین کے اندر کوئی ایسی خرابیاں ہو رہی کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی اور وہ جا ٹکرائی کسی اور چیز سے یا اسی طرح زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تخلیق کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی ڈسکرپنسی ہو کبھی وہ کچھ کرنے لگ جائے کبھی کچھ کرنے لگے بس یہ نہیں کہ آگ کبھی جلا رہی اور کبھی ٹھنڈی ہوا دے رہی ہو اس نے جو کچھ بنایا جس طریقے پر بنایا جس کام کے لیے اس کو بنایا وہ وہی کام کر رہا ہے اس سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اگر ایک چیوٹی سے لے کر ایک ہاتھی تک اپنے اس کام میں لگا ہوا ہے جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے جو اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے اور وہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں. تو پھر کیا انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا وہ ایسے ہی بھی بھیج دیا گیا کہ جو جی چاہے کرے اور اس کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہ ہو کوئی آرگنائزیشن نہ ہو اور بغیر کسی ڈائریکشن کے بس وہ صبح اٹھے اور شام کر دے نہیں فرمایا تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی کوئی بےرپتی نہ پاؤ گے پھر پلٹ کر دیکھو کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے کوئی خرابی نظر آتی ہے آسمانوں میں دیکھو ستاروں اور سیاروں پر غور و فکر کرو ہر چیز اپنی رفتار کے ساتھ اور اپنے طریقے پر اور اپنی ڈائریکشن پر چلتی چلی جا رہی ہے اور اتنے ہیوج بڑے بڑے ستارے سیارے بغیر کسی ادھر ادھر ہوئے اپنی ایک سیدھ میں چل رہے ہیں جو اللہ نے راستہ ان کے لیے مقرر کیا حتیٰ کہ شہد کی مکھی جیسی چھوٹی سی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کے طے کردہ راستوں پر چل کے اپنا کام کر رہی ہے تو اس میں انسان کے لیے کیا نشانی ہے کیا سبق ہے کہ اے انسان تو اپنے آپ کو دیکھ کہ تیرے اندر کتنا ڈسپلن ہے اور تیری زندگی میں کیا مقصد ہے شہد کی مکھی تو شہد بنانے کے لیے آئی ہے تو دنیا میں کون سے مفید کام کر رہا ہے اور واپس ساتھ لے جانے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے بار بار نگاہ دوڑاؤ۔ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی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 تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو یعنی ہدایت کے رستے کی طرح بلانے والے پیغمبر ہو یا ان کے بعد دوسرے لوگ ہو انہوں نے انہی کو غلط ثابت کر دیا۔ اپنے تائی وقالو لو کننا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج اس بھڑکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے یعنی اس دن ان کو جو ریگریٹس ہوں گے جو ندامت اور حسرت ہوگی وہ کس بات پر کاش ہم حق کی بات سن تو لیتے ہم نے تو سننے سے انکار کر دیا تو جو شخص آج نہیں سنتا خیر کی حق کی بات وہ کل قیامت کے دن سخت پشتائے گا اور پھر یہ کہ صرف ایسا نہیں سننا کہ بغیر سمجھے اس کو سن لیا جائے ساتھ ہی کا او قلو یعنی عقل کا استعمال ضروری ہے آنکھیں بند کر کے انسان کسی کے پیچھے نہ چلے اس طرح وہ اپنے قصور کا خود اعتراف کر لیں گے لانت ہے ان دو زخیوں پر ان الیکشن بلغیب لہم مغفرتوں کبیر جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے تم خاچپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے اللہ کے لیے یکساں ہے وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع کیا چلو اس کے سینے پر اور کھاؤ خدا کا رزق یعنی اللہ کا رزق کھاؤ اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے یعنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرو لیکن اللہ کو نہ بھولو یعنی اللہ تعالی نے زمین پہ یہ سب کچھ اس لیے نہیں پیدا کیا کہ انسان اس کو استعمال نہ کرے لیکن جس چیز سے منع کیا وہ یہ کہ اللہ کا کھا کے اللہ کا وفادار بنے اس کا شکر گزار بنے اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے یعنی کیسے غافل ہو کے سوتے ہو تم کیسے اس کو بھول کر دنیا میں چل پھر رہے ہو تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالی جہاں تم کھڑے ہو اسی زمین کے حصے کو پھاڑ کے تمہیں اس کے اندر ڈال دے اور زمین تمہیں لے کے اندر کی طرف لڑک جائے اور کئی دفعہ ایسے ہوتا بھی ہے لینڈ سلائی وغیرہ اور یکمین یک جھکولے کھانے لگے یعنی اللہ کی زمین پر تم نافرمانی کے ساتھ کیوں چل پھر رہے ہو کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے یعنی اللہ کی تو بے شمار ہیں یعنی ایک پرندے کا ہوا میں اڑنا ایک میرے سے کم نہیں لیکن تم غور ہی نہیں کرتے اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہو کہ بس ہاں ٹھیک ہے اللہ نے بنا دیے اڑ رہے ہیں وہ اس میں بہت بڑا سبق ہے تمہارے لیے انہیں غور سے دیکھو شعوری طور پر دیکھو رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو یعنی جو ایک پرندہ بھی اڑ رہا ہے تو اللہ کی حفاظت میں اڑ رہا ہے اللہ نے اس کو ایسا جسم دیا ایسی ہڈیاں دی کھوکھ لی ایسے پر دیے اس شیپ کا بنایا کہ وہ اڑ سکے اللہ تعالی نے ہی اس کو یہ طریقہ بھی سکھایا اور پھر اس کو اپنی حفاظت بھی دی پنا بھی دی وہی ہر چیز کا نگہبان یعنی جو پرندوں کی حفاظت کر رہے ہیں، وہی باقی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رسک دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رسک روک لے تو پھر اس کا رسک پا کر اس کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں بھلا سوچو جو شخص مو دھائے چل رہا ہو یعنی بغیر سوچے سمجھے بس ایک روٹین کی لائف گزار رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو یعنی اپنا راستہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اسٹریٹ پاتھ پر ہو ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی سوچنے سمجھنے والے دل دیے مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو یعنی اللہ نے تمہیں جانوروں کی طرح پیدا نہیں کیا عقل سمجھ دے کے کیا لیکن تم کیا صرف جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرو گے کہ جس طرح وہ صرف اپنی خواہشات کی بنا پہ جیتے ہیں. کھاتے ہیں پیتے ہیں, چلتے پھرتے اور بچے پیدا کرتے اور بات ختم تم بھی ایسی زندگی بسر کرو گے نہیں اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وہ تو اپنی ان بیسک نیڈس کے ساتھ, ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے تو انسان کیا تو اسی غفلت میں پڑا رہے گا ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا قیامت کا یا پھر عذاب کا کہو اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے میں تو بس صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں پھر جب یہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے تو ان سب لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا یعنی آخرت کا عذاب دیکھتے ہی ان کی حالت خراب ہو جائے گی اور اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضا کر رہے تھے ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خا مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے اسی پر ہم ایمان لائے اسی پر ہمارا بھروسہ ہے ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سر گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنو کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتے تمہیں نکال کر لا دے گا یعنی اس زمین پر جو کچھ ہے اللہ کا ہے اگر تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو اللہ کے ایجن سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور اگر وہ اپنی نعمتیں واپس لے لے تو تمہارے پاس کوئی زور نہیں کہ تم ان نعمتوں کو اپنی طاقت سے لے آؤ القلم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے نون والقلم وما یسترون نون قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں یعنی قرآن مجید اور قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے ما انت بنعمت بمجنون. آپ اپنے رب کے فضل سے کوئی مجنون نہیں ہیں اہل مکہ نے آپ کو اللہ سبحان کی بات بتانے پر مجنون کا لقب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ قرآن جو آپ لے کر آئے ہیں اور یہ جو آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ کوئی مجنون یا کم عقل شخص ایسا نہیں کر سکتا یہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ مجنون نہیں اپنے رب کے فضل سے وہ یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں یعنی دنیا میں اگر ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ بھی ہو تو آپ پریشان نہ ہو کیونکہ جو کام آپ کر رہے ہیں جو صبر آپ اس کے لیے کر رہے ہیں جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں ان سب کا قدر دان اللہ ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ اجر عطا کرے گا کہ کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوگا دنیا میں آپ دیکھیے کوئی بھی نعمت جو کسی کو ملتی چاہے وہ عزت ہو دولت ہو کچھ بھی آخر ایک دن ختم ہو جاتی اگر وہ چیزیں ختم نہ ہو تو انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن آخرت کی زندگی کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں سے انسان کو جو نعمت ملے گی نہ وہ کم ہوگی اور نہ انسان خود کہیں ختم ہوگا وہ خلق عظیم اور بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز ہیں یعنی لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں کہ آپ عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں اب یہ سب سے بہترین اخلاق کون سا ہوتا ہے اس کا بنیادی کرائٹیریا کیا ہے یہ وہ اخلاق ہوتا ہے جو دوسرے کے رویے کے تابع نہیں ہوتا اس سے بلند ہو کے انسان اختیار کرتا ہے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جیسا آپ سے کریں ویسا آپ ان کے ساتھ کریں وہ آپ کی عزت کریں تو آپ ان کی عزت کریں وہ آپ کے ساتھ اچھی طرح بات کریں تو آپ ان سے اچھی طرح بات کریں اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ مین اف پرنسپل ہوں آپ کے اپنے کچھ اصول ہوں لوگ کچھ بھی کریں لیکن آپ اپنے طریقوں اصولوں قائدوں پر قائم رہے جو کہ اللہ سبحان تعالی کے پسندیدہ طریقے ہوں یہ نہیں کہ صرف اپنے خاندانی رسم رواج تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے دشمن جو کچھ بھی کر رہے تھے کوئی شاعر کہتا کوئی مجنون کہتا کوئی گالیاں دیتا کوئی پتھر پھینکتا کچھ بھی کرتا لیکن آپ نے کبھی بھی جواب میں ان کو اس زبان میں نہ بات کی اور نہ ہی ایسا کوئی رویہ جواباً اختیار کیا کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام لیا ہی نہیں کبھی بدلہ لیا ہی نہیں اور آپ دیکھیے کہ ہمارا حال کیا ہوتا ہے دنیا میں کچھ ہوتا رہے ہیں ہم بے حص ہیں ہمارے اوپر کوئی چیز آئے تو پھر ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اچھا ایسی تیسی اچھا اخلاق اس شخص کا ہے کہ جو اپنی ذات میں اچھا ہے اپنے خیالات میں اچھا ہے جو دوسروں کے ساتھ وہ اچھا کرے تب بھی اچھا وہ برا کرے تب بھی نہ وہ فاؤل لینگویج استعمال کرے گا نہ وہ اپنے تاثرات میں ایسی چیزیں کرے گا کہ جو ناپسندیدہ ہوں پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری سیرت ہے یا جو طریقہ زندگی ہے اس کو اس میں حسنہ کہا گیا خوبصورت نمونہ کہا گیا کہ جو صرف آپ کے لیے اچھا نہیں آپ کی ساری امت کے لیے بھی بہترین ہے کہ اگر وہ اچھا بننا چاہے تو ان کے طریقے پر عمل کریں ان جیسا بننے کی کوشش کریں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا تو, تو آپ نے فرمایا خلقہ خلوق آپ کا اخلاق قرآن تھا یعنی جو لکھا ہے قرآن میں وہ آپ کے عمل میں تھا آپ قرآن کا عملی نمونہ تھے پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے جو آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے اخلاق کی گواہی دیتی ہیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی خادم کو نہیں مارا کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جہاد فی سبیل اللہ کے سوا آپ نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا اپنی ذات کے لیے کبھی ایسی تکلیف کا انتقام نہیں لیا جو آپ کو پہنچائی گئی ہو الا یہ کہ اللہ کی حرمتوں کو توڑا گیا ہو اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب دو کاموں میں سے ایک کو انتخاب کرنا ہوتا تو آپ آسان تر کام کو پسند فرماتے الا یہ کہ کوئی گناہ کا کام ہو اور اگر گناہ کا ہوتا تو سب سے زیادہ اس سے دور رہتے حضرت انس کہتے ہیں میں نے دس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی آپ نے کبھی میری کسی بات پر اف تک نہ کی کبھی میرے کسی کام پہ یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور کبھی کسی کام کے نہ کرنے پر یہ نہیں فرمایا کہ اچھے یعنی اخلاق کی گواہی اس کے گھر والے دے سکتے یا اس کی بیوی یا اس کے خادم تو ان دونوں کی گواہی آپ دیکھیے کہ کتنی زبردست ہے اور ہم سب بھی اپنے بارے میں اپنے گھر والوں سے پوچھ لیں کہ وہ ہمارے اخلاق کی کیا گواہی دیتے ہیں تو اس لیے انسان اپنے قریبی لوگوں سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں باہر تو انسان کہیں اور نکلتا ہے تو آرٹیفیشلی ایک مصنوعی قسم کا اخلاق اپنے اوپر تاریخ کر لیتا ہے اور جب گھر آتا ہے تو وہ خول اتار دیتا ہے اور ہر ایک سے چیخ چلا کے بات کرنا شروع کر دیتا ہے یا بد اخلاقی سے بات کرتا ہے تو یہ اچھا اخلاق نہیں پھر وہی بات آسن عمل کون سا ہے آسان اخلاق کون سا جو اللہ کی خاطر ہو گھر میں بھی ہو باہر بھی ہو اپنوں سے بھی ہو پرا سے بھی ہو اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ پھر فرمایا ان قریب تم بھی دیکھ لوگے گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے تمہارا رب ان لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں اور وہی ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو سیدھے راستے پر ہیں لہٰذا تم ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آؤ یہ تو چاہتے ہیں کہ تم کچھ مداہنت کرو کمزوری دکھاؤ تو یہ بھی مداہنت کریں پیچھے ہٹ جائیں ہرگز نہ دبو بالکل نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت کسمے کھانے والا ہے بے وقت آدمی ہے تانے دیتا ہے چگلیاں کھاتا پھرتا ہے بھلائی سے روکتا ہے ظلم اور زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے سخت بدعمال ہے جفاکار کار ہے ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے یہاں نام نہیں لیا گیا لیکن ایک خاص کیریکٹر جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جس کے اندر یہ ساری خرابیاں بدخلاقیاں اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے روپ میں بالکل نہیں آئیے آپ اس کی باتوں پر پریشان نہیں ہوئی کیونکہ جو بدخلاق لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے اوپر کچھ بھی زبان کھول سکتے اب ایک شخص ناحک آپ پر کوئی الزام لگا رہا ہے تو آپ اس پر غمگین نہ ہوں. کیوں۔ اس لیے کہ آپ کو اپنا زیادہ پتہ ہے کسی دوسرے سے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور خاص طور پر جو خود بدگماش ہو بد اخلاق ہو اگر اس کے منہ سے آپ کے خلاف کوئی بات نکل رہی تو لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہ کس کیریکٹر کا اور آپ کس کیریکٹر کے ہیں لوگ بھی منصف ہوتے ہیں اس لیے انسان کو کبھی بھی ایسی مخالفتوں سے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور امن میں رہنا چاہیے اور اپنا اچھا کام کرتے چلے جانا چاہیے اور اس کی وجہ سے کسی کی باتیں بنانے کی وجہ سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کیونکہ انسان کو بندوں سے زیادہ اللہ کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو آپ کو ستا رہا ہے یہ خود نہیں دیکھتا کہ یہ کیا ہے اور اس کا اخلاق کیا ہے آپ تو اعلیٰ ترین اخلاق پر ہیں اور یہ بد اخلاقیوں کی انتہا پر ہے لیکن یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس میں نہ وہ بہت مال اور اولاد رکھتا ہے جب ہماری آیات اس کو سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کے افسانے ہیں انقریب ہم اس کی سونڈ پہ داغ لگائیں گے انسان اپنی ناک کی بڑی کیئر کرتا ہے کہ اس کی ناک نہ کٹے فرمایا اس کی ناک ہی کو زلیل کریں گے ہم نے ان اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جس طرح ایک باغ کے کو آزمائش میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے اپنے باغ کے پھل ضرور توڑ لیں گے اور وہ کوئی دوسری بات نہیں کر رہے تھے کوئی استثنا نہیں کر رہے تھے رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر باغ کے پھل توڑنے تو سویرے سویرے اپنے کھیتی کی طرف چل نکلو چناچے وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپ کے کہتے جاتے تھے آج کوئی مسکین تمہارے پاس اس باغ میں نہ آنے پائے اور وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسا کہ وہ پھل توڑنے پہ قادر ہو یعنی وہی مالک ہو اور کوئی مالک نہیں اس کا مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے نہیں بلکہ ہم محروم رہ گئے یعنی پہلے تو انہیں یقین نہ آیا لیکن پھر ان کو پتا چلا کہ یہ تو وہی باغ ہے تو چیخ اٹھے بل نہ محرومون ہم محروم ہو گئے سب کچھ ختم ہو گیا ان میں جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تصویر کیوں نہیں کرتے اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب سبحان رب بنا کننا ظالمین واقعی ہم گناہگار تھے پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا عام طور پہ ہوتا ہی جب کوئی کام خراب ہو جائے تو لوگ جو کے کار ہوتے ہیں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں قصور بار ہیں کہنے لگے افسوس ہمارے حال پر بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے غلطی ہماری تھی ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں یہ سب کچھ ہمارا ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا نا وہ ازمائش کے لیے دیا ہے یہ انسان کی بھول ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہے حالانکہ اصل مالک تو اللہ ہے چاہے مال ہو اولاد ہو کچھ بھی اس لیے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی میں سرکشی اور تکبر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی نعمت پر پھر وہ اپنی غلطی کو مان گئے اور کہنے لگے امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے گا ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے کاش یہ لوگ اس کو جانتے ہوتے یعنی دنیا میں بعض اوقات اللہ تعالی انسان کو بہت سی نعمتیں دیتا ہے لیکن انسان ان کو پا کر کسی غرور نفس کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر اپنے منہ سے کوئی ایسا بول بول دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ نعمت لے لیتے ہیں اب جب وہ نعمت چلی جاتی ہے تو دو میں سے ایک طریقہ ہے ایک یہ کہ انسان توبہ استغفار کرے اللہ کی طرف رجوع کرے اور صبر سے کام لے دوسرا یہ کہ انسان اس موقع پر ناشکری کرے بے صبری کرے اور اللہ سے ناراض ہو کے بیٹھ جائے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس باغ والوں کو ہوش آگئی گئی اور انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس واقعے سے یعنی یہ باغ کے اس قصے سے باغ والوں کو بھی اور دیکھنے والوں کو بھی جو بات سمجھ آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے یعنی دنیا میں اگر کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے تو وہ پھر نقصان کی کمپنسیشن ہو جاتی ہے لیکن بعض اوقات انسان ساری زندگی نیک عمل کرتا ہے اور وہ کوئی ایسی بات زبان سے نکال دیتا ہے کہ اس کے کیے دھرے پہ پانی پھر جاتا ہے اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی اور انسان دھوکے میں ہوتا ہے کہ میں تو بڑی نمازیں پڑھ رکھی ہیں بہت قرآن پڑھ رکھا ہے بہت کچھ میں نے کیا ہوا مجھے کچھ نہیں ہوتا میں تو جنت پکی ہو چکی کبھی بھی انسان یہ کسی غرور کا شکار نہ ہو مرتے دم تک ابلیس کی خواہش یہ ہے کہ انسان کے منہ سے ایسا کوئی ناشکری کا کلمہ نکلوائے کہ اس کا کیا دھرا سب ضایا ہو جائے اب یہاں ان کا قصور کیا تھا یہ اللہ کو بھی مانتے تھے آخرت کو بھی مانتے تھے سب ٹھیک تھا لیکن ان کی غلطی ایک یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم باہ کا سارا پھل خود رکھے مسکین نہ کوئی آئے صدقہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس میں سے صدقہ نہیں کیا انہوں نے اور صدقہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں تھا تو اس پر یہ پکڑ آ گئی تو بعض اوقات انسان اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت ساری کی ساری لے لیتا ہے جس طرح کہ ان کے ساتھ ہوا اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اپنی سرکا سے باز آؤ پیغمبر کی مخالفت نہ کرو ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اور تمہارے سارے کیے دھرے پہ پانی پھر جائے پھر فرمایا ان لمتین ان جنات جناتی یقینا خدا ترس لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت بھری جنتیں ہیں یعنی جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں دنیا میں اگر ان کو کوئی تکلیف بھی پہنچے پھر بھی اللہ سے راضی رہتے ہیں تو ان کو دنیا کی ہر تکلیف کا بدلہ آخرت میں پورا پورا مل جائے گا وہ تکلیفیں نعمتیں بن کے اللہ کے پاس ملیں گی ان کو پھر فرمایا کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا کر دیں گے یعنی ایک شکر گزار ایک نہ ہے ایک اللہ کی اطاعت کرتا اور ایک نہیں کرتا کیا قیامت کے دن سب برابر ہو جائیں گے ہرگز نہیں تم لوگوں کو کیا ہو گیا کیسے حکم لگاتے ہو یعنی یہ بات تو عقل کے خلاف ہے کہ کرنے والا اور نہ کرنے والا ایک ہو جائے کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے ضرور وہاں وہی کچھ ہے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو یعنی آخرت کا فیصلہ تمہاری پسند کے مطابق ہوگا چاہے تم دنیا میں جو مرضی کرتے رہو کیونکہ عام طور پر تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں ملا ہوا وہاں بھی مل جائے گا فکر کی کیا بات ہے کہاں کدھر لکھا ہوا ہے اللہ کے اس کتاب یعنی قرآن میں تو نہیں کیا اس کے علاوہ کوئی اور کتاب بھی آسمان سے آئی ہوئی ہے جہاں یہ بات لکھی ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ کیونکہ انسان کو صرف کسی فینٹیسی ولڈ میں نہیں رہنا چاہیے جس چیز پر اس کا بلیف ہے اس کے پیچھے کوئی بنیاد ہونی چاہیے دلیل ہونی چاہیے یا پھر کیا تمہارے لیے روزے قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہیں تم نے ہم سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جس کا تم فیصلہ کرو گے ان سے پوچھو تم میں سے کون اس کا ضامن ہے کہ فیصلہ بندوں کی مرضی کے مطابق ہوگا وہ باغ والوں کو مثال دی نا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ اس باغ کا پھل کاٹنے میں قادر ہیں اسی طرح انسان آخرت کے بارے میں دھوکے میں ہوتا ہے کہ جو میں آج کر رہا ہوں کل قیامت کے دن جا کے مجھے جنت میں مل ہی جائے گا اور وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اپنے ہی لگائے ہوئے پودے کو خود ہی کاٹ دیتا ہے یعنی کسی شرک کے ذریعے یا ریاکاری یا دکھاوے کے ذریعے یا کسی غلط بول کے ذریعے یعنی کوئی بہت ساری چیزیں جو انسان کے اعمال برباد کر دیتی ہیں. تو پوچھو ان میں سے کون ضامن ہے کون گارنٹی دیتا ہے کہ قیامت کے دن اسے سب کچھ مل جائے گا کسی کے پاس نہیں ہے بس جس پہ اللہ رحم فرمائے یا پھر ان کے ٹھہرائے ہوئے کچھ شریک ہیں جنہوں نے اس کا ذمہ لیا ہو یعنی اللہ کے سوا وہ کوئی زور رکھتے ہوں کہ قیامت کے دن بندوں کو ان کی مرضی کے مطابق انجام تک پہنچا دیں یہ بات ہے تو لائیں اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں جس روز سخت وقتہ پڑے گا اور لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی ذلت ان پہ چھا رہی ہوگی جب یہ صحیح سلامت ہے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تو یہ انکار کرتے تھے یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں سب کو جھکنے کا حکم ہوگا لیکن سب نہیں جھک سکیں گے جو دنیا میں نہیں جھکتے جو نماز نہیں پڑھتے وہ وہاں نہیں جھک پائیں گے اور وجہ بتا دی جائے گی کیونکہ دنیا میں تم نہیں جھکتے تھے اس لیے آج نہیں جھک پا رہے تو ان کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا ہوگا انہیں اپنی غلطی خود سمجھ آ جائے گی لیکن آج دنیا میں انسان ریئلائز نہیں کرتا اور اپنی نجات کے لیے طرح طرح کی اس نے تعویلیں ڈھونڈ رکھی پسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی میں ان کے رسی دراز کر رہا ہوں میری چال بڑی زبردست ہے کیا آپ ان سے کوئی ازر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس کی چٹی کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں یعنی آپ تبلیغ کے لیے آپ ان سے کچھ مانگتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آپ کی بات نہیں سننا چاہتے کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہوں بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کیجئے اور مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیے کیونکہ انہوں نے وقت آنے سے پہلے مقرر وقت جو اللہ کا تھا جس پر ان کو اجازت ملنی تھی اپنی قوم کو چھوڑنے کی اس سے پہلے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا فرمایا آپ نے ایسا نہیں کرنا آپ نے اس وقت تک ان کو تبلیغ کرتے رہنا سمجھاتے رہنا جب تک اللہ کا حکم نہ حجرت ہجرت کا جب اس نے پکارا یعنی یونس علیہ السلام نے اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر اگر اس کے رب کی مہربانی اس کے شامل حال نہ ہوتی تو وہ مضمون ہو کر چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا آخر کار اس کے رب نے اسے برگزیدہ فرما لیا اللہ نے اس کی دعا سن لی آیت تکریما پڑا تھا جب انہوں نے اور اسے سالے بندوں میں شامل کر لیے یعنی دوبارہ ان کے حالات ویسے ہی ہو گئے وایئقاد الذین کفروا لیزلیقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ويقولون انه لمجنون جب یہ لوگ کلام نصیحت سنتے ہیں وہ جنہوں نے انکار کیا تو تمہیں ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا تمہارے قدم උکھاڑ دیں گے اور کہتے ہیں یہ ضرور دیوانہ ہے حالانکہ یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے